اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ یا لکھ لو جی تمہ تمبی ہے مذہور جو پہلے تنبیہ چلی آ رہی تھی نا اس کا تتیمہ ہے شان نزول وہی ہے تتیما تنبیہ مذکور و اصول ہے کامیابی آئمان والو ڈرو اللہ تعالی سے حق ڈرنا یہ ای نمبر ایک لکھ لو اصول کامیابی میں سے نمبر ایک التزام تقوا ڈرو اللہ تعالیٰ سے حق ڈرنا ولا تمہ اور نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم فرم بردار ہو تمہاری موت اسلام پہ آنی چاہیے واہ تسمو بحاب اللہ یہ نمبر دو ہے اصول کامیابی نمبر دو پہلا کیا تھا جی التظام تکوا دوسرا ہے التظام جماعت یعنی سب مل جل کے دین کی اشاعت کرو خدمت کرو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 مضبوط فخر اللہ کی رسی کو سب مل جل کے بلا تفرو اور پھوٹ نہ ڈالو آپس میں پھوٹ نہ ڈالو آپس میں میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کے نیچے ایک لکھو تو دو بنتے ہیں لیکن آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے پہلو میں یہاں ایک کے ساتھ ایک ہو گا بن جاتا ہے گیارہ ایک اور بڑھاؤ ایک سو گیارہ ایک اور بڑھاؤ ایک ہزار ایک سو گیارہ اتنی طاقت بڑھتی ہے بلا تفرہ پھوٹ نہ ڈالو وض کرو نے مطلع تذکیر انعامات اللہ نے جو انعام کیے ان کو یاد کرو اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعام بعد جو تم پہ ہیں جبکہ تھے تم دشمن اوس و حضرت ایک دوسرے کے کیا تھے دشمن تھے ف اللہ ف بین قلووم انعام نمبر ایک پس الفت ڈالی تمہارے دلوں کے درمیان انعام نمبر ایک ہے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 بس مرا اور سیدھا دو لکھنے اور تھے تم اوپر کنارے گڑھے کے آگ سے بس بچا لیا تم کو اس سے اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ واسطے تمہارے اپنے آیا تاکہ تم ہدایت پہ قائم رہو ہدایت پاؤ نہیں ہدایت پہ قائم رہو ہدایت پہ تو پہلے تھے اصحاب کرم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 ان کو بھی تبلیغ کرو اور چاہیے ہو تم میں سے ایک جماعت جو دعوت دیتے رہیں طرف ایمان کے یہاں خیر کا من کیا لکھنا ہے ایمان کیونکہ خیر کا من اگر نیکی کرو نا وہ تو آگے لکھا ہوا ہے وہ یا مرون بیل باؤ نیکی تو ہے لہٰذا یہاں کیا ہو ایماں نیکی آگے آ رہی ہے. دعوت دیتے رہیں تربیمان کے اور حکم کرتے رہیں نیکیوں کا اور روکتے رہیں کیسے برائیوں سے تو میرے عزیز جس طرح نیکی کا حکم ضروری ہے برائی سے روکنا بھی ضروری ہے اللہ تعالی جتنا طاقت دے انسان کو چاہیے برائی سے روکے واؤلائے کام المفل اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے ولاقون کلین تفرہ کو یہ زج رہے یعنی تم یہود و نصارا کی صلاح نہ ہو یہودوں کے متعلق ہے نا وہ کتنے فرقے ہو گئے بہتر فرقے ہو گئے حضرت نے فرمایا میری عمر تہتر فرقے ہوگی دیکھو فرمایا ان کی طرح تم ٹوٹ پوٹ کا شکار نہ ہو مختلف فرقوں کے اندر نہ بٹو زج اور نہ ہو تو مثل ان لوگوں کے جو متفرق ہو گئے اصول کے اندر فل اصول کسی نے کہا کہ عیسی ابن اللہ ہے کسی نے کہا عیسی خدا کا بیٹا ہے کسی نے کہا خدا تین ہے باپ بیٹا روح تو دیکھو اصول کے اندر ٹوٹ پھوٹ ڈالی یا نہیں عقائد کے اندر وہ تو فرق ہو گیا اصول کے اندر اور اختلاف کیا کس کے اندر قروح کے اندر نیچے لکھو نفسانیت سے اختلاف کیا فرو کے اندر کس سے نفسانیت سے میرے محترم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 کہ انبیاء بیال مصلاۃ والسلام کے فضلات جو ہیں نا وہ پاک ہیں دوسرا کہتا ہے پلیت ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے آپس میں حالانکہ یہ کوئی اہم مسئلہ ہے پاک ہے یا پلیت ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان پہ تھے دوسرا کہتا ہے نہیں کفر کے اوپر لڑ پڑتے ہیں تو صحیح بات تو توقف ہے نا اس صورت کے اندر تو یہ خیال کیا کرو اور اختلاف کیا انہوں نے فروق کے اندر لفسانیت سے بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس دلائل واضح اور یہ لوگ گیا ان کے لیے عذاب بڑا ہے کب عذاب ہوگا یوم تب جز وجوہ زمان عذاب عذاب کا وقت بتایا گیا زمان عذاب ان کے لیے اضاف بڑا ہوگا جس دن سفید ہوں گے بہت سے چہرے اور سیاہ ہوں گے بہت سے چہرے اللہ بد وجوہن یوم تب یز وجوہ تس وجو آمین کہنا تب جزو وجو ہے تسو بہت سے چہرے سفید ہوں گے بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے فہم نسرتم انجام مجرمین جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے آگے کیا لفظ ہے کفر تم یہ اس عبارت کا ماک برس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا لہذا عبارت مقدر کرو فہم نسرت فی فِي النَّارِ وقال لَهُمْ فَيُلْقَوْنَ فِي النَّارِ نفینار لَهُمْ لہوم ان کو دو میں ڈالا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کیا کہا جائے گا کفر تم باد ایمان کافر ہو گئے تم باد ایمان لانے کے مرتدو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 فرا تو بڑا ہوا ہوئی کافر ہو گیا سب پہ آئے کیا کافر ہو گئے تم بادی مان دی پچھو عذاب کو بس صبح اس کے وہ کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ و جو ہم بشارہ تھے اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے بیشت وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے تل کا آیا تداقت قرآن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 دلی کا ایک شیعہ کا دہلی کا رہنے والا مقبول اس نے ترجمہ لکھا ہے مولانا ابدستار صاحب توسیع کو میں نے دکھایا تو حیران رہ گئی وہ فرمانے لگے یہ میرے پاس بھی نہیں ہے آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے میں نے کہا میرے پاس مال غنیمت سے آیا ہے وہ نہیں بتا سکتا کہ کیسے مال غنیمت آیا چلیے جی. تو وہ مقبول کا ترجمہ ہے اس کے حادشے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کون تم خیر امتن اصل میں تھا کون تم خیر آئمہ تین کیا تھا آ, تم بہترین آئمہ ہو وہ بارہ امام نہیں نکالتے وہ تو کہتے تم بہترین آئمہ ہو یعنی بارہ اماموں کا ذکر آ ادھر تو اصل میں خیر امہ تھا پھر حضرت عثمان نے تبدیلی کر کیا لکھ دیا تو معلوم ہوا کہ بادشیا قائل ہیں تاریخ کے کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے قائل ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ خیر آئی ہو تم بہترین امت کہ اخرجت جت جو کہ ظاہر کی گئی ہے واسطے لوگوں کے تامرون بن اسباب خیریت شہید اسلام بہترین امت جو ہو تو خیریت کے اسباب کیا ہیں فرما تا مرون بل نمبر ایک حکم کرتے ہو کہ اس کا نیکی کا تنہا نارے منکر نمبر دو روکتے ہو برائیوں سے بتو منون بلّا یہ مزار استمرار کے لیے ہے تمہانا یوں کرو گے کہ ایمان بلّا پہ قائم رہتے ہو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 کافر پھر فارسکون کے نیچے کیا لکھنا ہے کافروں پھر وہ لائیں ضرور کو مل رہا آزاد تسلی ہے سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب اکثر کافر ہیں وہ تو ہمیں ایزا دیں گے ہمیں مار دیں گے فنا کر دیں گے فرمایا اگر تم ایمان کے اوپر قائم رہے نا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سے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 اور اگر لڑتے رہے نا تمہارے ساتھ تو پھیریں گے تم سے پیٹھوں کو سرو پھر نہ مدد کیے جائیں گے کفر کا انجام ہے بھی تباہی چند دن کی رونق سے تم دھوکھا نہ کھایا کرو آ چاند دن کے غلبہ سے آدمی دھوکھا نہ کھائے زور بطل ملا بیان رسوائی یہود بیان رسوائی یہود مار دی گئی ہے ان کے اوپر ضلع جہاں کہیں پائے گئے نمبر ایک رسوائی نمبر ایک ماری گئی ہے ان کے اوپر ضلع جہاں کہیں پائے گئے اللہ بحبن من اللہ ہاں مگر اللہ کی رسی کو تام لے یعنی مسلمان ہو جائیں ہاں مگر اللہ کی رسی کو کام لے مسلمان ہو جائیں بحابل من اللہ چلو مسلمان نہ ہوں تو لوگوں کی رسی میں آ جائیں کیا آہ. پھر بھی رسوائی سے بچ جائیں گے اب ذرا غور فرمائیے یہ اسرائیل کی حکومت ہے نا اسرائیل کی حکومت ان کی خود طاقت نہیں ہے یہ حبل من الناس کے اندر ہے کیسے اندر داخل ہیں انہوں نے لوگوں کی رسی پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں کہ کی؟ وہ امریکہ برطانیہ کی کتاب یہ بچے ہوئے ہیں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 معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے کیا ہے مفل ہے. ہے ان کے اندر اسباب ذلت یہ ذلت جو ماری گی ان کے اوپر اسباب اسباب ذلت یہ ذلت اس سبب سے کہ وہ تھے کفر کرتے اللہ کے ایتوں کے ساتھ نمبر ایک اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحک نمبر دو یم کے قاتل ہیں ظال کا بیمار اس کے نیچے لے کو سباب کفر و قتل ذلت کا سباب کفر اور قتل تھا اور کفر و قتل کا سباب ہے اسیان کفر و قتل کا سبب کیا ہے اسان ہے یہ سباب کوفر و قتل اس وجہ سے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 ایک جماعت ہے جو قائم ہے اوپر دین پہ ڈبلیو شہید اس کیم ہے اوپر دین پہ اوصاف لکھو اوصاف مومنی اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں ان کے اوصاف ہے کیم ہے اوپر دین کے نمبر ایک پڑھتے ہیں اللہ کی ایتوں کو نمبر دو رات کی گھڑیوں میں تہجد کے وقت قرآن پڑھو بڑا مزہ دیتا ہے پڑھتے ہیں اللہ کی ایتیں رات کی گھڑیوں میں وہ ہم اور وہ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں یہ ذکر سجدے کا ہے مراد کیا ہے نماز ذکر جز مراد کل یو میں نما آخر و یہ کتنی نمبر ہے جی چوتھی بس ایمان لاتے اللہ کے ساتھ دین قیامت کے ساتھ یا مروم نمبر پانچ حکم کرتے ہیں نیکیوں کا یا نوانہ نمبر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 پڑھنے کے لیے کوئی موٹر سائیکل پہ کوئی پیدل کوئی گیس تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے میں نے کہا ہے پروردگار یہ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں وہاں جائیں گے میں نہیں ہوں گا کتنی پریشان ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہاری دوڑ کی تعریف کرتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف کیا دوڑ کے آتے ہیں اللہ قبول فرمائے قبول فرمائے آمین. دوڑتے ہیں بھی تو نیکیوں کے نمبر سات باولا ہے کہ میں نے سال سمرا ہے اور یہی لوگ ہیں نیکوں میں سے فرمایا یہ تو ان کے اوصاف ہیں ان کے علاوہ جو ہی نیک کام کریں گے بے قدری اس کی نہیں ہوگی اللہ قدر دان ہیں فلو اور جو ہی کریں گے کسی بھلائی کو فلئی یوگ فلو ہو پر ہرگز نا کیے جائیں گے اس کی اس کی نہ قدری ہرگ نہیں ہوگی قدر ہوگی اور اللہ تعالی جاننے والے مستقین ہو ان اللہ جین کا فروغ تخویف پہلے مومنین اہل کتاب کی تعریف تھی ان کے اوثاف تھے اب تخویف عقروی ہے دوسرے اہل کتاب کے لیے تخویف اخروی برائے مشرقین اہل کتاب جن لوگوں نے کفر کیا حرگزنی کام ہے جو ان سے مالون کے نہ اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی یہی لوگ ہیں اور النار اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے ماصل و معیون فکون اظہار یہ پہلے بھی گزر چکا ہے اظہ شب کہ ہم دیکھتے ہیں یہود و نصارہ کو کہ ہسپتالیں قائم کرتے ہیں اور رفائی کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو فرمائے ایمان کے بغیر یہ چیز کیا ہے بات دنیا کے اندر ان کی شہرت ہوگی نام بری ہوگی آخرت کے اندر ایمان کے بغیر ثواب نہیں ملے جائیں گا ان کا شبہ مثال اس کی خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے اندر مصر ہوا کے کہ اس کے اندر پالا ہو سر کا معنی ہم کرتے ہیں پالا آپ کرو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 وہ پہنچے قوم کی کھیتی کو ایسی قوم جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پہ کافر کافروں کی کھیتی ہے اور کافروں کی کھیتی کے اوپر کیا آ جائے ہوا برف باری ہو جائے تباہ کر دے اس کو فعال کتھلا کر دے اس کو وما معاذ محب اللہ اور نہ ظلم کیا ان کے اوپر اللہ نے لیکن تھے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تو جس طرح اس کھیت کو وہ ہوا جس کے اندر پالا ہو ٹھنڈ ہو تباہ کر دیتی ہے تو اسی طرح یہ کفر جو ہے نا وہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے قفر کے ساتھ نیکی کیم بھی رہ سکتی لیکن یہاں آپ ایک سوال کریں گے ذرا غور کرنا ادھر فرمایا عصابت ہر سکو منظالم کو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 لیکن کافر کی کھیتی جب تباہ ہو تواہ ملے گا تو جس طرح کافر کی کھیتی محض ضائع آج ذرا بھر نفع نہ ملا تو ان کافروں کی نیکی بھی کیا محض ضائع آ سمجھا نہیں تو ادھر حاشہ لکھ لو کہ ظالم و انف کے نیچے تشبی ضیاء محض میں ہے